مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہل کریم کا ایک مختصر سا جس کو کہتے ہیں نام القاب تعارف وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جنہیں مکمل طور پر آگہی حاصل نہیں ہے وہ ہو جائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سعیدہ فاطمہ بنتے اسد ربی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ کا نام علی رکھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر خدا اور مشکل کشاہ آپ کے مشہور القابات ہیں آپ مکی مدنی مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے تچازاد بھائی ہیں ابو طالب کے فرزند ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی صحبت میں بچپن ہی میں لے لیا تھا خلیفہ چارم جانشین رسول زوج بطول عزت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بھی ہے اور ابو توراب بھی ہے عام الفیل یہ ابرہا جو ایک واقعہ ہوا ہاتھی والوں کا یہ عام الفیل کہلاتا ہے عام الفیل کے تیس سال بعد جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی عمر مبارک شریف تیس برس کی تھی اس وقت تیرہ رجب المرجب بروس جمعہ میرے پیارے پیارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم خان کابا شریف کے اندر پیدا ہوئے اب کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنتے اسد آپ دس سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے اور تادم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت و دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے آپ مہاجرین اولین اور اشرم شرح میں شامل ہونے اور دیگر خصوصیات آپ کو حاصل ہیں اور بڑا ممتاز اور بڑا اعلی مقام آپ کو نصیب ہوا ہے غزوہ بدر غزوہ احید غزوائے خندک وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرہ وار سے واصل نار ہوئے امیر المومنین حضرت سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ اور نو دن تک مسند خلافت پر او رونا کا فروش رہے سترہ یا انیس رمضان مبارک کو ایک حبیب خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور اکیس رمضان المبارک بروز اتوار آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی